حضرت یعقوب علیہ السلام اولاد میں سے کہا جاتا ہے دیکھ کے آپ کو بتا سکوں گا ٹھیک ہے جی یہ کہا تو یہی جاتا ہے بھی یہ ہے کی قوم ہے. لیکن یہ کہ پھر بھی اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کتنی مضبوط بات ہے یہ اب جب یہ بات ہوئی پوری کی پوری حضرت حضرت یعقوب علیہ السلام نے مشکل سے اجازت دے دی جب وہ لے کر چلے گئے ان کو تو اب کیا, کیا ہے کہ ایک اندھے کنویں میں ان کو ڈال دیا ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا اور کوئے میں جب ڈالا ٹھیک ہے ہوا یہ حضرت یوسف تھوڑے حضر سے رئی بات ہے گھبرائے انہوں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے بھائیو تم کیا کر رہے ہو میرے ساتھ انہوں نے ان کو ذرا تھوڑا سا مارا پیٹا بھی اور ساتھ ہی کنویں کے اندر ڈال دیا میں پھینگ دیا وہ پانی والا کنواں نہیں تھا خالی کنواں تھا خالی اندھیرا سے پانی نہیں تھا یہ نیچے جب چلے گئے تو وہاں پر ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ کے اوپر یہ کہا جاتا ہے حضرت یوسف السلام پر وحی بھیجی اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ دیکھو ایک وقت آئے گا کہ تم ان کو جتلاؤ گے کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا تمہارے ساتھ ٹھیک ہے اور ان کو پتا بھی نہیں ہوگا اس وقت ان کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ یہ یوسف ہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا یعنی حضرت یوسف اسلام کی تسلی تھی اس وقت کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ اسلام کی عمر سات سال کے برابر تھی ٹھیک ہے نا کتنی عمر تھی سات سال کے برابر تھی اس لیے وہ جو وہی تھی نا وہ نبوت کی وہی نہیں تھی یہ سمجھیے گا وہ نبوت کی وہی نہیں تھی وہ ویسے ہی نا دل میں بات ڈالنی یا اس طریقے سے وہ بات ڈالی گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے نبوت نہیں ملی تھی حضرت علیہ السلام کو ٹھیک ہے یہ ایسے ہی کہا گیا نا کہ حضرت حضرت مریم کے اوپر وہی نازل کی گئی یا حضرت مسئلہ سلام کی والدہ کے اوپر وہی نازل کی گئی کہ بھائی آپ کیا کریں اس کو پانی میں ڈال دیجیے حضرت مسئلہ فکر تھی نا کہ یہ نہ ہو کہ کہون کا جو بندے ہیں وہ آ کے اس کو مار نہ دیں کیونکہ بیٹا پیدا ہوا تھا بیٹوں کو چھوڑتا نہیں تھا وہ تو ان کو یہی کہا گیا کہ بھئی آپ پانی میں چھوڑ دیجئے اس کو تو ایسے ہی یہ کیا گیا صرف اس وجہ سے تاکہ آپ گھبرائیں نہیں حضرت علیہ السلام کو گھبرانے کی تو ہوا یہ اب بھائیوں نے یہ کام کر دیا بات یہ ڈالی گئی تھی کہ دیکھیں ابھی تو آپ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں یہ آپ کو مار پیٹ کے آپ کو اس کنویں میں ڈال کر چلے گئے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ ان کو یہ بتلاو گے کہ تم نے یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا تو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا آگے انشاءاللہ قصہ آئے گا پورا کا پورا یوسف علیہ السلام کا جب قصہ آگے بھی یعنی پورا چلتا جائے گا یہ پوری آپ یوس سمجھے پوری صورت ہے سلام کے قصے کے متعلق ہے تو جب یہ مصر کے حاکم بنے تھے تو ان کے بھائی گے تو ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ یوسف ہیں بڑے ہو چکے تھے شکل چینج ہو چکی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا, کیا تھا تو یہ وہی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ یہ ان کو جتلاؤ گے اور ان کو پتا بھی نہیں ہوگا ان کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ یہ جو ہمیں جتلانے والا یہ خود یوسف ہے اب اس طرح کے کام کیے اور ساتھ ہی کیا کیا؟ کہ ایک خرگوش کو مارا انہوں نے ٹھیک ہے خرگوش کو مارا ان کی کمیز اتار لی تھی کمیز لی تھی جب کمیز اتار لی تھی تو اب کیا, کیا, کیا؟ کہ اس کمیز کو اس کو خون سے خرگوش کے خون سے کسی سے انہوں نے اور سارا کا سارا خون سے لگا دیا اور لے کر آگے آئے تو رات کو اب یعنی اسے روتے ہوئے آئے یعنی ایک قسم کا وہ ڈراما نہیں کرنا ہوتا وہ اس طریقے سے آئے اور رو رہے ہیں رو ہی جا رہے ہیں باپ نے پوچھا کیا ہوا تم نے کہا ہم اصل میں کھیل رہے تھے ہم کھیل رہے تھے تو جب ہم کھیل رہے تھے تو ہوا یہ یوسف کو ہم چھوڑ گئے تھے اپنے سامان کے پاس کہ بھئی ٹھیک ہے تم ادھر اس سامان کے پاس بیٹھو چھوٹا تھا تو اس کو ہم نے کہا کہ چلو تم ادھر بیٹھو ٹھیک ہے تو ہوا یہ کہ ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے آ کر ٹھیک ہے نا بھیڑیے نے آ کر یوسف کو کھا لیا بھیڑیے نے آ کر یوسف کو کھا لیا اور ساتھ ہی کیا وہ کمیز بھی اتار لائے تھے نا تو جھوٹا میں نے بتایا نا خرگوش وغیرہ کو مار دیا تھا تو اس کا خون لگا دیا تھا خون لگا دیا جب خون لگا دیا تو لائے اور کہا کہ جی یہ دیکھیں خون لگا ہوا ہے آ کے بھی کمیز رہی تو یہ کمیز ہم آپ کے لیے لے آئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا اس خون کو تو ہوا یہ کہ کمیز پھٹی نہیں ہوئی تھی کمیز پھٹی نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے جب تو سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ وہ ہے تو وہ بھی وہ بھی حیران ہوئے کہ بڑا ایسا بھیڑیا تھا ایسا بھیڑیا تھا کہ کمیز ایک جگہ سے پھٹی نہیں ہے اور پورا کا پورا یوسف کو کھا گیا ہے لیکن کمیز ایک جگہ سے پھٹی نہیں ہے بڑا ہوشیار قسم کا بھیڑیا تھا تو اب بیٹے جو ہے نا وہ اپنے والد سے کہتے ہیں آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے ٹھیک ہے حضرت اکوب السلام نے کہا نہیں بات یہ نہیں ہے تم نے اپنی طرف سے کوئی بات بنا لی ہے تم نے اپنی طرف سے کوئی بات بنا لی ہے لیکن کیا ہے میں تو اب کیا کروں گا میں تو صبر ہی کروں گا فسا جمیل میں تو صبر ہی کروں گا اس بات کے اوپر لیے کہتے ہیں حضرت یاقوب علیہ السلام کا صبر حضرت یاقوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے نا بہت زیادہ تو کہتے ہیں فسا جمیل تو میں تو کیا کروں گا صبر ہی کروں گا اس بارے میں صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی تعالی مددگار ہے اللہ ہی میرا مددگار ہے جو تم باتیں بنا رہے ہو نا اس کے اوپر اللہ ہی میرا مددگار ہے یہ تو بات اس طریقے سے ہو گئی تھی اب ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو اس کے اندر تھے اپنے کنویں تھے جب میں تھے تو ہوا یہ کہ ایک قافلہ آیا جب قافلہ آیا تو اس مصر سے وہ جو مصر کا ایک کافلا تھا یہ میں نے بتایا نا یہ فلسطین کا واقعہ یہ فلسطین میں ہو رہا ہے سارا کچھ یہ فلسطین میں ہو رہا ہے وہاں پر قافلے والوں نے ڈالا جو ہے وہ ڈول ڈالا نیچے پانی نکالنے کے لیے جب ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا اس نے کھینچا انہیں کھین... اس دول کے ساتھ ہی باہر نکلا ہے چھوٹے سے تھے سات سال کی عمر تھی تو یہ نکلا ہے باہر نکلا ہے جب انہوں نے وہ کیا نا تو اس نے جو ہے نا جو بندہ تھا تو اس نے کہا کہ وہ پکار اٹھا یعنی جو بندہ جو جول ڈالا تھا اس نے کہا خوشخبری سنو کہ ایک لڑکا جو ہے نا ہم نے کیا کر لیا ایک لڑکا مل گیا ٹھیک ہے؟, ہے نا یعنی ایک پتھر پہ پر... نیچے پتھر پہ بیٹھے ہوئے تھے نا ٹھیک okay. ہے کہ یہ جو ہے نا ہمیں تو لڑکا مل گیا یعنی غلام مل گیا ہے کوئی ایک غلام مل گیا اور اس زمانے میں غلام وغیرہ بھی وہ کرتے تھے بیچتے تھے آگے بیچیا کرتے تھے پیسے ملا کرتے تھے ان کو یہ ان کو کہا کہ بڑی اس کی بات ہے کہ جی خوشخبری ہے کہ بھئی ایک غلام مل گیا ہمیں ایک لڑکا مل گیا غلام سے مراد یہاں پہ لڑکا ہے اچھا عربی کے اندر جو غلام کہا جاتا ہے اس سے مراد کیا ہے لڑکا ٹھیک ہے نا اس سے مراد ہوتا ہے لڑکا غلام سے مراد اب انہوں نے کیا کیا اب کافلے والے جو تھے نا وہ یہی وہ تھا کہ بھئی یہ لڑکا تو مل گیا ہمیں انہوں نے اس کو سامان کے طور پہ چھپا لیا سامان کے طور پہ سامان سے مراد ہے یہ کہ گوا کہ یہ ہمارا غلام ہے غلام غلام کو بھی کیا غلام وغیرہ یہ بھی ہے سامان ہوا کرتے تھے نا ان کو بھی لوگ آگے بیچتے تھے خریدتے تھے تو اس طریقے سے انہوں نے چھپایا تاکہ کوئی یہ نہ پوچھے کہ تم کس کا بیٹا اٹھا کر لے آئے ہو یہ کون ہے تو وہ تم نے اس کو یہ ظاہر کیا بھائی یہ ہمارا غلام ہے تجارت کے طور پہ جب یہ اس طریقے سے کیا یہ جب گئے اور جا کر انہوں نے بیچ دیا جا کر جا کر بیچ دیا مصر کے بازار کے اندر گئے اور جا کر بیچ دیا صرف اور صرف چند دہموں کی مقدار کے اندر بیچ دیا تھا اور خریدا کس نے تھا جو زلیخا کا خامن تھا سردار جو تھا زلیخا کا خامن اس نے ان کو خرید لیا انہوں نے جب خرید لیا اس کو انہوں نے خرید لیا ٹھیک ہے اور کم بہت کم قیمت کے اوپر جو تھا نا ان کو بیچا تھا کیونکہ ان کو کوئی اس پہ وہ نہیں تھی وہ کہتے ہیں یار مفت میں ہمیں ملا ہے تو تھوڑے سے بھی پیسے اگر ہمیں مل جائیں دراہیم مل جائیں تو بہت بڑی بات ہے ٹھیک ہے ان کا تھوڑا سا کوئی خریدار اس کا مل جائے چھوٹے بچے تھے نا تو اس کے کیا وہ قیمت لگاتے تو انہوں نے کہا کہ چلو جی ٹھیک تو یہ اچھا بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو چھوڑ تو گئے تھے وہاں پر کنویں کے اندر لیکن جو بڑا بھائی تھا نا یہودا نام تھا جس کا یہودا جو بڑا بھائی تھا یہودا نام تھا ठीके? وہ کچھ نہ کچھ کھانا وغیرہ ان کو لا دیا کرتا تھا یہودا اور وہی یہ یہودا جس کے بارے میں یہ بھی جس نے کہا تھا نا کبھی قتل نہ کرو ان کو ان کو قتل نہ کرو تو بعض روایات میں آتا ہے کہ یہودا آیا کرتا تھا تو وہ ان کو کھانا دے کر جایا کرتا تھا کہ بھائی اب کھانا کھاتے رہو ٹھیک ہے تو تیسرے دن جب وہ آیا نا تیسرے دن تو کنویں میں نہیں پایا اس نے جب کنویں نہیں پایا نا تو اب اس کو اس کو مل گئے جب کافلے والے مل گئے نا اسی موقع پر دوسرے بھائی بھی آگے دوسرے بھائی بھی آگے تھے دوسرے بھائی بھی جب آگے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو हमारा غلام है। بھائیوں نے کہا بھائیوں نے کہا یہ ہمارا غلام ہے یوسف جو ہے یہ ہم سے بھاگ گیا تھا تو اگر تم چاہتے ہو نا تو کیا کرتے ہیں ہم تمہیں بیچ دیتے ہیں کافلے والوں کو کہا کہ ہم تمہیں بیچ دیتے ہیں تو سر اس لیے تاکہ یہ ہو کہ یہ اس سرزمین میں رہے ہی نہ فلسطین میں رہے ہی نہ اس کو کوئی کافلے والے ٹھیک ہے قیمت لینا مقصود نہیں تھا بس صرف یہ تھا کہ یہ دور ہو جائے بس اور بائبل میں بھی یہ مذکور ہے بائبل میں بھی یہ مذکور ہے کہ بیچنے والے جو تھے ان کے بھائی تھے بائبل میں یہ ہے کہ ان کے بھائی تھے ٹھیک ہے تو یہ لیکن یہ ہمارا مقصود نہیں ہے بیچنے والے کیا تھے کیونکہ مقصود یہ ہے کہ اس اصل جو واقعے سے جو قصص سے ملتا کیا ہم نے کیا وہ کرنا ہے تو غیر ضروری تفصیلات کیا اندر کے بھی بیچنے والا کون تھا کیا ہوا یہ ہم اس کو نہیں وہ بیان کر سکتے کیونکہ بعض روایات میں مل جائے گا یا ہم بائبل سے دیکھ لیں گے یا کسی اور چیز سے دیکھ کے ہم وہ کر لیتے ہیں لیکن یہ مقصود نہیں ہے ٹھیک ہے بس بہرحال ان کو بیچ دیا گیا تھا ٹھیک ہے جس نے خریدا تھا وہ مصر کا وزیر خزانہ تھا ٹھیک ہے عزیز مصر جس کو کہا تھا عزیز مصر اس نے خریدا تھا ان کو ٹھیک ہے نا اور بیوی کا نام زلیخا بتایا گیا ہے یعنی بیوی کا نام زلیخا بتایا ٹھیک ہے جی بات سمجھ گئے اب سمجھیے گا مجھے پتا نہیں کہ نہیں کہنی چاہیے لیکن مجھے بڑا اشکال ہے اس بات की اوپر وہ اشکال مجھے یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا بعض خطیب حضرات یا اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہوا یہ کہ جب یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی تھی مصر کے بازار کے اندر مصر کے بازار میں بولی لگ رہی تھی تو ایک عورت نے کیا کیا ایک عورت نے دھاگا جو تھا دھاگا جو اس نے وہ بنا ہوا تھا دھاگا تو وہ لے کر جانے لگی وہ لے کر جانے لگی تو کسی نے کہا کہ کیا کرنے جا رہی ہے تو کیا کرنے جا رہی ہے تو بڑی نے کہا اس بری نے کہا کہ میں یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں میں یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں انہوں نے کہا یوسف کو تو اس سے وہ خریدے گی اس دھاگے سے خریدے گی نے کہا کہ نہیں بات یہ نہیں ہے کہ یوسف کو خریدنے کے یوسف تو دھاگے سے کیسے خرید سکتے ہیں جب قیامت کے دن اللہ تعالی یہ آواز لگائیں گے کہ یوسف کو یعنی یوسف کے خریدار کہاں ہیں یوسف کے خریدار کہیں تو میرا نام بھی ان خریداروں میں ہوگا کہ میں نے بھی اس کی بولی لگائی تھی تو خطیبہ زراعت یوں کہتے ہیں کہ ہم بھی جو یہاں پر قریب کرنے کے لیے تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ چلو ہم بھی کوئی دین کی بات کر لیں گے تاکہ قیامت کے دن جب اللہ کہیں گے کہ فلام چیز پہ کون بات کرنے والا تھا تو چلو ہمارا نام بھی اس کے اوپر آ جائے گا وہ کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم, خ... ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن کل کو ہمارے بھی نام اس میں شامل ہو جائے گا تو یہ آپ نے سنا ہوگا یہ روایات یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں مجھے اس بات پہ ایک اشکال یہ ہے کہ وہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ بڑھیا نے جا کر خرید رہی تھی تو بڑھیا کو کیسے پتا تھا کہ یہ یوسف ہیں اور یوسف کل کو خریدار جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آواز دیں گے کہ یوسف کے خریدار کدھر ہیں اور قرآن کو خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیا کیا تھا چند دراہیم کے بدلے چند دراہیم کے بدلے خریدا گیا تھا چند ارحیم کے بدلے اور پھر اس بڑیا کو یہ کہنا کہ جی تو کیسے خرید سکتی ہے یوسف کو تو کیسے خرید سکتی ہے کہ یوسف کو تو اس دھاگے سے کیسے خرید سکتی ہے وہ تو اتنی بڑی اس کی بولی ہے ٹھیک ہے تو یہ مجھے ایک اشکال ہے پتا نہیں و اللہ عالم کے کیا اس کا وہ جواب دیتے ہیں لیکن یہ عام طور پہ میں نے بڑے خط خطیب حضرات سے اس کے بارے بہت سنا ہے میں نے یہ جی میں نے بہت سنی ہے لیکن مجھے آج تک کبھی اس کا وہ نہیں جواب میں خیر کہا سے لیکن اگر آپ لوگوں کو کوئی جواب ملے اس کے متعلق یا کسی جگہ ایسی روایت ملے کہ ایسی جگہ آئی ہے اور میں نے ایک بزرگ کے کلام میں بھی ایسی بات دیکھی ہے وہ ہیں تو بڑے بزرگ ہیں لیکن ان کے کلام میں بھی میں نے یہ بات دیکھی لیکن مجھے بڑا اشکال ہے اس بات کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ ایک وہ ہے یہ آپ مل جائے گی آپ کو ملے گی روایات یعنی وہ کرتے ہیں خطیب حضرات جب آتے ہیں نا تو خطیب حضرات جو ہی آتے تو وہ سٹارٹ کیسے کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس پہ بات کر سکیں لیکن اسی بڑھیا کی طرح جو یوسف علیہ السلام کو خریدنے گئی تھی اس دھاگے کے ذریعے سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ آواز آ رہی ہے جی وائس اوکے جی تو یہ اس کے اوپر اگر آپ کو کوئی وہ حضرت ابو سعد بھی ہیں حضرت اگر آپ کو بھی پتا ہو تو آپ بھی اس بارے میں کچھ وہ کیجئے گا مجھے ایک اشکال یہی ہے اور حضرت علامہ بھی امن ابو سعد صاحب بھی ہیں تو حضرت اگر آپ کو بھی پتا ہو اس بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کوئی ایسی روایت وغیرہ یا کسی جگہ کی اوپر یہ جو کہتے ہیں کہ وہ بڑھیا گئی تھی تو کس جگہ کی اوپر ایسی بات آئی ہے اگر آپ کی نظر سے گزری ہو میری نظر سے تو نہیں گزری کوئی بھی ایسی روایت سبق چل رہا تھا ہمارا لیکن یہ ہے کہ آپ آئے اس کے اوپر ہی ٹھیک ہے میں وہ کرتا ہوں میں فری کر رہا ہوں آپ کے لیے السلام علیکم آواز آ رہی ہے میری اچھا مسئلہ مولانا یہ ہے کہ بوڑھیا میں یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے تو میں بتا لوں گی کہ ہاں میں نے بھی خریداروں میں اپنا نام لکھوا دیا مثلا یہ تھا کہ جب اس کی وہاں بولی لگی تو اس سے جب پوچھا گیا کہ بڑھیا تو کی ادھر تو اس کی قیمت لگی ہے براہم میں دینار میں اور دن ادھر تو نے گڈی اٹھائی ہے تو اس نے کہا کہ خریداروں میں, میں میں نے بھی اپنا نام لکھوا دیا ہے تو اس کو بطور تمثیل آج کل پیش کیا جاتا ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ لوگوں کو اس نے یہ جواب دیا کہ انہوں نے کہا بڑھیا تو کیا ہے اس میں اس کو خرید لے گی ادھر تو قیمت دینار اس میں لگی اس نے کہا جی کم سے کم ہم نے اس حسین کی قیمت اس کے خریداروں میں تو اپنے آپ کو شامل کر دیا نا کہ ہم نے بھی قیمت لگائی تھی اب تو خریدے گا وہی کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو گئے جو بولی جس کی زیادہ ہوگی یہ اس کا اصل اصلم ہے ٹھیک ہے جی تو اسکال ختم ہو جاتے ہیں اگر ختم ہو گیا تو اکاؤنٹ نمبر دیتا ہوں پیسے بھیج دینا السلام علیکم و اللہ جزاک اللہ تو اشکال ختم ہو گیا لیکن یہ نا کہ اصل میں وہ یہ لفظ ساتھ بڑھا دیتے نا کہ قیامت کے دن اس بڑھیا نے کہا کہ قیامت کے دن مجھے اس سے اشکال تھا نا مجھے اسی سے اشکال ہو رہا تھا کہ جو خطیب حضرات کو میں نے سنا تو وہ یہ لفظ استعمال کر دیتے ہیں کہ قیامت کے دن جس وقت وہ بولی لگے گی تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو مجھے اس بات پہ اشکال ہو رہا تھا لیکن وہ آپ نے جس طریقے سے وہ کر دی اس اگر وہ یہ یعنی لیکن پھر ان کو ساتھ یہ لفظ بڑھانا نہیں چاہیے نا کہ قیامت کے دن جس دن بولی لگائی جائے گی تو اس دن میرا نام بھی ان خریداروں میں آ جائے گا تو یہ جی یہی بس ٹھیک ہے حضرت جزاک اللہ آپ نے واقعی بڑا ایک اشکال جو ہے وہ دور کر دیا میرا مجھے یہ اشکال تھا کہ یہ کیسے اس برے کو کیسے پتا قیامت کے دن جو ہے جب بولی لگے گی تو یہ لفظ بولنا اور اشکال میرا یہی تھا کہ لفظ بولنا کیسے ہے کہ جی یہ قیامت کے دن جو ہے کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ بھئی یہ یوسف ہیں جو کل کو مصر کے بادشاہ بنیں گے اور اللہ کے پیغمبر ہیں اس سے تو کسی کو معلوم نہیں تھا جی جزاک اللہ ایسا ہو گیا ہماری یہ ساری جو بات چالی تھی اب دیکھیے اس کو سات نمبر آئت سے سات نمبر آئت اب ہماری جو یوسف کی سات نمبر آئےت بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ الفاظ دیکھ لیجئے گا ان الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے گا اخوتی اخوتن اخوتن سے مراد کیا ہے کہ یہ بھائیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جمع اخن کی جمع ٹھیک ہے اخون کی جمع اخوتن تو یہ اخوتی آیاتن نشانیاں آیاتم کا مطلب ہے نشانیاں لسائلین سوال کرنے والوں کے لیے یہودی جو تھے وہ سوال کرنے والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا تھا یوسف علیہ السلام کا قصہ تو بتائیے تو سوال کرنے والے یہودی تھے تو ان کے متعلق یہ بات تھی ٹھیک ہے تو لقت کا نفی یوسفا و اخوتی آیات لسا حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تم سے یہ واقعہ پوچھ رہے ہیں ان کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشانیاں ہیں لکت کا نتی یوسف حضرت یوسف علیہ السلام میں ہی اور ان کے بھائیوں ان کے بھائیوں کے حالات میں یعنی اخوتی سے مراد ہم یوں نکالیں گے کہ ان کے بھائیوں کے حالات میں آیاتن بڑی نشانیاں ہیں لسا سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں آج اتنی ہی بس ایک ہی آئے تھے آج سارا قصہ چلا تھا تو یہ ہوا باقی کل انشاءاللہ اس کو ہم کام کریں گے اب سرف نکال لیجئے سرف کی تو آج اتنا ہی ہو گیا حضرت جزاک اللہ حضرت آپ نے واقعی ایک اشکال بھی تو مجھے یہی ایک وہ تھی اسی چیز کے اوپر وہ اشکال یہ جی ہوتا تھا کہ بار بار اس بریو کی جو بات کہ وہ کرنا ذرا یہ خطرناک چیز ہے کال لیجیے